بسم رحمه الله وبركاته الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك الله لا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك صلاه الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه وبني تدا بهدي واستنى بسنته الى يوم الدين معزز ناظرین و مشاہدین و سامعین اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو اچھی سے اور اللہ رب العامین ہم سب کو اپنے دین کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے اللہ تعالی ہمارے ایمان کی عقیدے کی اعمال کی تمام چیزوں کی کتاب و سنت کی روشنی میں اصلاح فرمائے الحمدللہ لگاتار گفتگو ہماری صحابہ کرام رضوا اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے تعلق سے چل رہی ہے اور یہ آج کی چھٹی نشست ہوگی جس میں ہمارے معزد مہمان شیخ محترم شیخ ابو احمد قلی الدین یوسف اللہ جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ جو دنیا کے ایک عظیم اسلامی درسگاہ ہے وہاں پر پی ایچ ڈی کا رسالہ تیار کر رہے ہیں الحمد وہ اپنے علم اور اہل علم اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہم سب کو صاحب کرام کے تعلق سے قیمتی باتیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے اور صاحب کرام جیسا کہ بار بار بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے خدواں ہیں ہمارے نمون ہمارے لئے نمونہ ہیں ہمارے سلف ہیں لہذا ان کی اتباع کرنا ان کے نقش قدم کی پیروی کرنا ان کی فہم اور ان کے سمجھ کے مطابق اپنا فہم اور عقیدہ رکھنا یہ ہماری کامیابی کے لئے ضروری ہے اللہ رب العالمی نے بار بار پرانے مسجد کے اندر اور نبی اکرم صلی اللّہ علیہ و نے عادیث مبارکہ میں ہمیں باقاعدہ ان کے طریقے کو اپنانے کا حکم دیا ہے اللہ کے سور صلی اللّہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں آپ نے ہمایا کہ ہماری امت تہتر فیقوں میں تقسیم ہو جائے گی تو اور سب جہنم کے اندر جائیں گے صرف ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا تو آپ سے پوچھا گیا کہ کون لوگ ہیں تو ماں نبی نے فرمایا کہ وہ ہیں فرقہ وہ لوگ ہیں کہ جس کی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں جو ان کی اس طرح اتباع کرے گا کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں ان کو اتباع کرنے والا اور ان کے راستے کی پیروی کرنے والا اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ رکھے گا تو ہمارے لیے صحاب کرام یہ عقیدہ ہیں ایمان میں داخل ہیں احسان میں داخل ہیں اس لیے ان کے ساتھ اپنے سینوں کو اور اس طریقے سے اپنی زبان کو انسان کو ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہیے اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنا چاہیے ان سے محبت کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے ہمارے شیخ محترم تصریف لا چکے ہیں اس لیے میں کچھ اور نہ کہتے ہوئے بڑی بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ کو دعوت دیتا ہوں کسی اپنے گتگو کا آغاز فرمائے اور ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں سلب صالحین اور صحابہ کے تعلق سے جو ہمارا منہج ہونا چاہیے ان تمام چیزوں کی طرف ہمارے رہنمائی فرمائے اللہ تعالیٰ سے کفات فرمائے اور ان کے علم سے ہم سب کو و اللہ خیر والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامین محمد وعلى آلہ وصحبه اجمعین اما بعد ہر قسم کے حمد و ثنہ تعریف و توصیف اللہ رب العزت جلال کے لئے لائق و زیبا ہے اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پچھلے ہفتوں میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فضائل اور ان کے مابین جو سے اختلافات ہوئے اس تعلق سے اور ابو رائے رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اور ان کے تعلق سے جو بعض شبہات گردش کرتے ہیں منکرین حدیث روافر اور دیگر فرق باطلاء کی جانب سے اس تعلق سے کچھ مختصر سی باتیں آئیں اللہ رب العالمین ان باتوں کو قبول کرے آج انشاءاللہ اللہ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے تعلق سے کچھ باتیں آئیں گی کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ان کا کیا مقام ہے یعنی معاویر رضی اللہ عنہ کا اسی طریقے سے صحابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں معاویہ رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے نی صحابر رضی اللہ عنہ اجمعین ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے ویسے ہی صلف علمائے امت شروع سے لے کر کے آج تک معاویر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور بعض شبہات ہیں بعض ایک دو شبہات ہیں جس کا ذکر انشاءاللہ اللہ اسی ایک گھنٹے کے اندر آئے گا تو سب سے پہلی بات یہ جان لیں کہ ہم اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے حکم کے غلام ہیں ہمارے دل و دماغ اور تمام آزائے جسمانی پر اللہ رب العالمین کی حکومت ہے اس لیے ہم شریعت کے اندر اپنے جذبات کو دخل نہیں دیتے بلکہ اللہ رب العالمین کا جو حکم ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہوتی ہے اسے بلا چھو چھیلا تسلیم کرتے ہیں بسا اوقات وہ بات ہماری عقل سے پرے ہوتی ہے کیونکہ عقل کے اندر تفاوت ہے کسی کے پاس کم عقل ہے کسی کے پاس بہت زیادہ عقل ہے تو عقل کے تفاوت کی بنیاد پر اگر ہم کم عقلوں کو وہ بات بظاہر سمجھ میں نہیں آتی پھر بھی ہم خاموش رہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے سرخم تسلیم کرتے ہیں اس کے حکم کے سامنے چنانچہ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا جیسا کہ یہ آیتیں گزر چکی ہیں لیکن اس سے استدلال ہے آپ غور کریں گے الْأَوَّلُونَ مِنَ وَالْأَنصَارَ بِإحسَانَ رضی اللہ عنہم عنہم. کہ جو لوگ پہلے پہل اسلام قبول کیے یعنی شروعاتی دور میں جب اسلام آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ رب العالمین کے شریعت کی تبلیغ کرنے شروع کی تو اس وقت میں جو لوگ داخل ہوئے انہیں سابق سابقین کہا جاتا ہے یعنی پہلے پہل قبول کرنے والے تو اس میں مہاجرین بھی ہیں اور انصار بھی داخل ہیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ سابقین ہیں پہلے پہل اسلام قبول کرنے والے ہیں اور جو لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں یعنی ان کے پیچھے جو لوگ اسلام قبول کی ان کے بعد جو لوگ اسلام قبول کیے ان تمام سے رضی اللہ عن اللہ رب العالمین راضی ہے اور وہ لوگ اللہ رب العالمین سے راضی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس آیت کے اندر صحابہ کرام جو پہلے مرحلہ میں شروع شروع میں اسلام قبول کیے تھے اور جو ان کے بعد اسلام قبول کیے تمام لوگوں سے اللہ رب العالمین اپنی رضامندی کا اظہار کر رہا ہے جیسے اس آیت کے اندر تمام صحابہ اکرام داخل ہیں ویسے ہی اس میں معاویر رضی اللہ عنہ بھی داخل ہے ایک اور آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے مکہ فتح مکہ سے قابل اللہ کے راستے میں خرچ کیا اسی طریقے سے جہاد کیا وہ قدر و منزلت کے اعتبار سے ان صحابہ کرام سے زیادہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا لیکن اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے لیکن ان تمام لوگوں سے وک اللہ واد اللہ الحسن اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے اور واللہ اللہ تعملون خبیر اور جو لوگ تم جو تم لوگ کرتے ہو جو اعمال تم انجام دیتے ہو اللہ رب العالمین اس سے باخبر ہے آپ اس آیت کے اندر آپ دیکھیں کہ معاویر رضی اللہ عنہم اور دیگر تمام صحابہ اس آیت کے اندر داخل ہیں ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ معاوی رضی اللہ عنہ کا نام تو آپ نے نہیں لیا اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر بھی نہیں کیا معاویر رضی اللہ عنہ کے نام کو اسی طریقے سے جتنی بھی آیتیں ہیں فضائل صحابہ کے اندر سلسلے میں اس میں کہیں پر بھی محاور رضی اللہ عنہ کا نام نہیں ہے تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ یہ آیت معاویر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہے کوئی سوال کرنے والا کر سکتا ہے اور بالخصوص ایسے لوگ جن کو بالخصوص محاور رضی اللہ عنہ سے نفرت ہوتی ہے ان کے دل میں بغض اعینات ہوتا ہے یا اپنے دل کے اندر ان کے خلاف نفرت پالے رکھتے ہیں وہ ایسے سوالات کرتے ہیں تو ان کو جواب یہ ہے ان کے لیے کہ ان آیتوں میں جس کا میں نے ذکر کیا جو فضائل صحابہ کے تعلق سے آیتیں ہیں ان آیتوں میں تو خلفا راشدین جیسے ابوبکر عمر عثمان و اور عشرہ مبشرہ جو باقی چھ صاحبہ ہیں ان لوگوں کا بھی ذکر نہیں ہے تو کیا یہ آ... اس آیت کے فضیلت میں یہ عشرہ مبشرہ خلفا ماح شامل نہیں ہوں گے یعنی ابو و عمر عثمان والی رضی اللہ عنہم اجمعین ان لوگوں کا نام نہیں ہے اس آیت کے اندر تو کیا اس فضیلت کے اندر وہ شامل نہیں ہوں گے یا یہ فضیلت ان کو حاصل نہیں ہوگی تو جس طریقے سے ان کا نام نہیں ہونے کے باوجود بھی انہیں یہ فضیلت مل رہی ہے اور وہ اس آیت کے اندر داخل ہو رہے ہیں اسی طریقے سے رضی اللہ عنہ کا اس آیت کے اندر نام نہیں ہے لیکن پھر بھی انہیں یہ فضیلت حاصل ہوگی کیونکہ انہوں نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور جب وفات پائے تو ایمان کے اوپر ان کی وفات ہوئی تو قرآن مجید کے اندر جتنی بھی آیات ہیں جن کا ذکر گزر چکا اور جیسے جگہ جگہ پر جو اللہ نے ایمان والے کا یا تقبہ والے کا یا صارقین کا یا مصلحین کا ذکر کیا ہے اور محسنین کا ذکر کیا ہے ان تمام سے صحابہ اکرام مراد ہیں اور صحابہ اکرام جتنے بھی تھے ان میں سے کسی کا استثناء نہیں کیا جا سکتا کیونکہ صحابی ہم انہی کو کہیں گے جنہوں نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لایا اللہ کی وحدانیت پر ایمان لایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے ملاقات کی اور جب ان کی وفات ہوئی تو ایمان کی حالت میں ہوئی تو خلاصہ کلام یہ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نبی اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ اشخاص میں سے تھے ان پسندیدہ اشخاص میں سے وک اللہ الحسنہ جن سے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے تو یہ تو اللہ رب العالمین کے نزدیک ان کا مقام تھا اور اس سلسلے میں جتنی بھی آیت گزر چکی ہیں ان تمام کو آپ تمام صحابہ کلام پر فٹ کر سکتے ہیں اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک معاویہ رضی اللہ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ تھا تو جتنی بھی احادیث جیسے ابھی میں نے بتایا کہ جتنی بھی آیات فضائل صحابہ میں وارد ہوئی ہیں ان ان تمام آیات کے مصد معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ تمام صحابہ اکرام اسی طریقے سے جتنی بھی احادیث عمومی طور پر صحابہ اکرام کے فضائل کو بیان کرتی ہے ان کا دفاع کرتی ہے ان تمام احادیت کے مصداق معاویہ رضی اللہ عنہ اور جتنے بھی صحابۂ کرام ہیں سب کچھ احادیث ایسے بھی ہیں جو بعض خاص صحابۂ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی فدیلت بیان کرتی ہے جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہو گیا عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی حضرت عثمان حضرت علی اور دیگر صحابِ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین اسی طریقے سے چند احادیت ایسی ہیں بطور خاص جو معاویر رضی اللہ عنہ کی فدیلت بیان کرتی ہیں اور احادیث کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو بتایا ہو اور وہ صحیح سنت سے ثابت ہو نیز یہ کہ وہ احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کلام نہیں ہوتا یعنی کہ اپنے من سے جو چاہا کہہ دیا ایسا نہیں بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی وٹنگ ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب القا کی ہوئی ہوتی ہے اور وہ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں اور اس تعلق سے بات گزری کہ اللہ رب العالمین نے نجم میں فرمایا وماقوان الحو اللہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اندر خود سے کچھ نہیں بولتے وہی بولتے ہیں جو رب انہیں بولنے کے لئے کہتا ہے اجازت دیتا ہے تو جتنی بھی حادیث ہوں گی معاویر رضی اللہ عنہ کی تعلق سے ابھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی وہ تمام کی تمام اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے اس قسم کی بات معاویر رضی اللہ عنہ کی وزیلت میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کی تو آپ سب سے پہلے حدیث دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علی اللہ عمالح معاویہ ربی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اللہ جل کہ اے اللہ معاویہ کو معاویہ ربی اللہ عنہ کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے معاویہ ابن ابھی سفیان رضی اللہ عنہ کے لیے کہ اے اللہ تو معاویہ کو ہادی بنا ہدایت دینے والا بنا مہدی بنا وحدی وحدی بھی اور اسے ہدایت دے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے لوگوں کی رہنمائی کر تو یقین, یقینی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہوتی تھیں وہ قبول ہوتی تھی اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا تھا اور یقینا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہدایت کی دعا کی اور صرف ہدایت کی نہیں بلکہ Uh, ہدایت کے پیامبر ہونے کی کہ یہ ہدایت کو پھیلانے والے دوسروں کے لیے ذریعہ ہدایت بنیں اس چیز کی دعا کی تو اللہ رب العالمین ان کی دعا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو رد نہیں کر سکتا اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معابیہ رضی اللہ عنہ خود بھی ہدایت یافتہ تھے اور دیگر اقوام اور لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا سبب بنتے تھے اگر ہم اس بات کو ایسے نہیں کہیں گے تو یہ لازم آئے گا کہ نوزب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہیں ہوئی یہ روایت صحیح ہے ابن عاطم نے الحادانی میں امام ترمندی نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے ایک دوسری روایت آپ دیکھیں کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی روایت میں ہدایت کی دعا کی کہ وہ خود بھی ہادی بنے ہدایت پانے والے بنے دوسروں کو دوسروں کے لیے ہدایت کا سبب بنے ایک دوسری حدیث میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علم اللہ عنہ کو علم دے کتاب کا قرآن مجید کا اور ان کو عذاب سے بچا یہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچا علم دے اور جہنم کے عذاب سے بچا یقینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاویر رضی اللہ عنہ بلکہ نام لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کہ معاویر رضی اللہ عنہ کے لیے کیا اللہ تو سے کتاب کا علم دے حساب کا علم دے اور اسی طریقے سے ان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معاویر رضی اللہ عنہ کے لیے ایسی دعا کر رہے ہیں تو ان سے نفرت کرنے والا یقین نبی سے نفرت کرنے والا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعا اسی, دعا اسی شخص کے لیے کر سکتے ہیں جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہو اب نبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب سے نفرت کرنا انسان کو کہاں لے جا کر کے چھوڑے گی یہ وہ خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے یا اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر کے ان حادیث کو سامنے رکھے اور اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر کے فیصلہ کرے اپنے لیے کہ کیا وہ حقیقی طور پر حق کے ساتھ ہے یا باطل کے ساتھ ہے دونوں حدیث آپ دیکھیں اور دونوں حدیث کے اندر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بالکل واضح ہے اسی طریقے سے ایک اور حدیث دیکھیں اور اس میں ایک شبہ بھی ہے اس کا ازالہ بھی ہوگا انشاءاللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا اور کہا کہ ودعو لی معاویہ کہ جاؤ اور معاویہ کو بلا کر کے لاؤ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچیرے بھائی عبد بن عباس رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جاؤ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر کے آؤ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فقل تو اکل <يَأْكُن> میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا وہ کھا رہے تھے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے کہا کہ وہ کھانا تناول کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے دوبارہ بھیجا اور کہا کہ فد الاویہ معاویہ کو بلا کر کے لاؤ میں نے پھر آ کر کے کہا کہ وہ ابھی تک کھا رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاشبا لا اللہ کہ اللہ اس کے پیٹ کو کبھی آسودہ نہ کرے یعنی انہیں آسودگی نہ دے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اب اس جملے کو لے کر کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بد دی سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں معلوم ہوتی ہے کہ صحابی ہیں نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب بھی تھے لکھنے والے بھی تھے اب وہی کے لکھنے والے تھے کہ نہیں یعنی قرآن مجید کے کاتب تھے کہ نہیں اس کے تعلق سے میں آئندہ باد کروں گا ان تو نبی صلی اللہ اس سے صحدی سے ثابت ہوتا ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ صحابی بھی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں بھی رہتے تھے اس لیے ان کو بلانے کے لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور اسی حدیث کے اندر جو ذکر ہے کہ کچھ لوگ آئے تھے ان کو ان کے لیے کچھ لکھوانا تھا لیکن یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ وہی لکھوانا تھا یا کوئی اور چیز لکھوانی تھی وہی جو ہوتی ہے وہ لکھوانا تھا یا کوئی اور چیز لکھوانی تھی لیکن دوسری جگہ وہی کا ذکر آیا ہے جیسا کہ تفصیلی طور پر میں اس کو ذکر کروں گا تو یہ حدیث بالکل بعین ثبوت ہے کہ معابیہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کی جو ان کے صحابیت اور ان کی صحبت پر سوالیہ نشان قائم کرتا ہو البتہ اس حدیث کا جو وہ جملہ ہے لا اشبع اللہ بطنٰ اللہ اسے کبھی آسودہ نہ کرے تو اس تعلق سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ بدوع ہے ایسا کہنے والے دراصل عربی زبان اور اس کا جو بیان سے بالکل نواقف ہیں اگر وہ عربی زبان بہت ساری ہیں اگر اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے تو ایسا لگے گا کہ وہ تمام صحابے کے اوپر کہہ دیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فنا فنا کے اوپر بد دعا کی حالانکہ ہر زبان کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے بولنے کا انداز ہوتا ہے تو آپ جیسے دیکھیں میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا کیا ان صحابۂ اکرام کے تعلق سے بھی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باللہ ان کے لیے بد دعا کی جیسے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواد ابن جب البی اللہ عنہ کو کہا تھا سکیلت کا تمہاری ماں تج کو کھوئے یعنی تم مر جاؤ اگر اس کا سیدھا سیدھا جملہ اگر ترجمہ ہم کریں گے تمہاری ماں تج کو کھوئے یعنی تم مر جاؤ گم ہو جاؤ اپنی ماں کے نظر سے اجل ہو جاؤ تو کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو بد دعا شمار کر سکتے ہیں کہ مواد ابن جبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے اتنا خوش تھے کہ انہیں سفیر بنا کر کے بھیجا تھا اور لوگوں کو دین سکھانے کے لیے یمن کی طرف بھیجا تھا اسی طریقے سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے کہا تھا کہ وہ حلال و حرام کے تعلق سے سب سے زیادہ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں حلال و حرام کے تعلق سے اور امر بن خطاب دیگر علما کے دیگر صحابہ اکرام کہتے تھے کہ وہ علما کے سردار ہیں اور فتویٰ میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے ایسے صحابی کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سکیلت کامہاری ماں تجھ کو کھوئے براہ لیے بدوا لگ رہی ہے لیکن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موت کے لیے دعا کر رہے ہیں دوسری طرح دیکھیں کہ بیٹی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ بھی تھی اور تمام مسلمانوں کی ماں ہے ان کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا حلقہ یعنی اللہ رب العالمین اسے بانج بنا دے اور اس کے حلق میں تکلیف ہو جائے اقرا حلقہ یہ بظاہر بدعا لگ رہی ہے لیکن یہ بدوا نہیں ہے یار وہ کیا جملہ استعمال تیرا ستیہ ہو اس کا مطلب اس سے مقصود یہ نہیں ہوتا کہ تجھے اللہ بالکل برباد کرنے کے قابل نہیں رکھے جملہ میں آتا ہے وہ آدمی بول دیتا ہے ایک جملے کے طور پر یہ زبان سے وہ بات نکل جاتی ہے اور اس کا بھی حل شریعت نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے جس حدیق کو میں ذکر کروں گا اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار بیوی کے اختیار کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے چار وجہ کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے اور اس میں سب سے آخیر میں دیکھا سب سے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فب فر بدایت الدین دین والی کو اختیار کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے فب فر بدایت دین دین والی کو اختیار کر کے کامیاب ہو جاؤ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا تریبتر ہاتھ خاکود ہو کا مطلب یہ کہ آدمی, کا, آدمی کے ہاتھ کچھ بھی نہ لگے مٹی لگی یعنی کچھ بھی نہیں لگے آدمی کے ہاتھ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار عورت سے شادی کرنے والے کو بد دعا دی اسی طریقے سے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک لانڈی سے کہا تھا کہ تیری عمر لمبی نہ ہو یعنی کہ وہ جلدی وفات پا جائے یہ سب جملے ہیں آدیف کے اندر یہ تمام جملے جو نبی اکم صلی اللہ وسلم نے معاذ سے کہا سفیر رضی اللہ سفیر رضی اللہ عا اسی طریقے سے رضی اللہ عنہ کی لونڈی اور وہ تمام مسلمان جو نیک بیوی کی تلاش میں ہیں ان سب کے تعلق سے جو یہ جملہ کہا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کی بلکہ یہ اربوں کی زبان پر جاری ایک جملہ تھا جسے عام زبان میں گفتگو میں استعمال کیا جا سکتا تھا اور اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ بدوا ہے اگر مان بھی لیا جائے کہ لا اشبع اللہ بطنا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ بد ہے یا جو احادیث میں نے پیش کی یہ ان صحابہ کرام کے تعلق سے بد ہے اگر مان لیا جائے تو یقین جانئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ ان نشترتت علی ربی انما انا بشر ارضی كما یرضى البشر واغضب كما یغضب البشر کہ الہ میں نے اپنے رب سے شرط رکھی ہے میں نے اپنے رب سے کہا کہ, اے اے کہ میں ایک انسان ہوں جیسے لوگ راضی ہوتے ہیں میں بھی راضی ہوتا ہوں مجھے بھی خوشی ملتی ہے اور جیسے لوگ غصہ ہوتے ہیں مجھے بھی کبھی کبھی غصہ آتا ہے فعین فما دن دا تو اے میرا رب میں نے جس کسی کے اوپ ہی اوپر جس کسی کے بھی اوپر بدعا کیا ہے اپنی امت میں سے اور وہ اس بددعا کا حقدار نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے کہا دن کہ اے اللہ میں نے جس کسی کے حق میں بھی بدوا کیا ہے اور وہ اس بد دعا کا حقدار نہیں ہے تو میرے رب الحرن و زکتن و قربتاما تو اس بد دعا کو جس کا وہ حقدار نہیں ہے اگر میں نے اس کے اوپر بد دعا کی ہے تو میرے رب میری اس بد دعا کو اس کے حق میں تزکیہ کا سبب بنا دے پاکی کا سبب بنا دے اور ایسی چیز ایسا ذریعہ بنا دے جس ذریعے کے جس ذریعے سے وہ جنت میں داخل ہو پائے اور تیرا تیری تیرا تقرر قیامت کے دن حاصل کر پائے تو اگر مان لیا جائے کہ یہ جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور بدعا بھی کیا ہے جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور وہ اس کا اہل نہیں ہے تو وہ اس کے لیے ذریعہ نجات ہے اور وہ اس کی پاک نامنی تہارت اور تزکیہ کے اوپر دلیل ہے تو یہ اس حدیث کے اندر جو جملہ ہے لا شبہ اللہ وطنا جو لوگ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں معاویر رضی اللہ ان سے بالخصوص بغض رکھتے ہیں اسے بدوا سمجھتے ہیں حالانکہ وہ ان کے لیے فضیلت و منقبت ہے جیسا کہ ابھی حدیث میں گزرا اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ رشتہ, ہر تعلقات قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے ہر تعلقات اور ہر رشتہ قیامت کے دن ختم ہو جائے منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے رشتے اور میرے تعلقات کے اور یہ حدیث صحیح ہے شگلوانی رحم اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اس حدیث میں بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے ان کی بہن جو تھی امہ حبیب رضی اللہ عنہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محترمہ تھی. ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے معاویہ رضی اللہ عنہ سے دنیا میں محبت کی یہ محبت قیامت تک قائم رہے گی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا کہ تم اس سے بغض کر رہے ہو یا اس کے خلاف بغض پال رہے ہو جو دنیا کے اندر بھی میرا رشتہ دار تھا اور میرے میرے تعلقات اس سے اچھے تھے اور میرا پسندیدہ شخص تھا اور میں اس سے وکیل لکھواتا تھا اور قیامت کے دن بھی اس سے میرا رشتہ قائم ہوگا جہاں پر ہر قسم کے رشتے ختم ہو جائیں گے لیکن جو لوگ میرے اپنے رشتے دار ہیں میرا میرا جن سے رشتہ ہے میرے تعلقات ہیں وہ رشتہ اور تعلق قائم رہے گا جیسا کہ اس حدیف میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طریقے سے ایک آپ اور حدیث دیکھیں باتیں بہت ساری ہیں معاویر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں اور کئی کتابوں کے اندر ضمن کا ذکر آیا ہے بہت ساری باتیں ہیں ان تمام باتوں کو بیان کیا جائے تو وقت اس کے لیے کافی نہیں ہو پائے گا جتنا ہے لیکن جو باتیں جو اہم اہم باتیں ہیں جو اہم احادیف ہیں اور صحیح صنعت سے ہیں اس کو ذکر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے اور اپنے لوگوں نے آپ رواب شیعہ کو چھوڑ دیں خوات کو چھوڑ دیں جو لوگ اہل سنت وال جماعت ہونے کا دم بھرتے ہیں اور اس کے بڑے لوگ ہیں مفکرین سمجھے جاتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہی نشانہ بنایا اور اس پہ وہ لوگ معالات اور معادات بھی کرتے ہیں کہ جو ان کو غلط کہے گا ہم اس سے دوستی کریں گے یعنی معاویر رضی اللہ عنہ سے جو نفرت رکھے گا ہم اس سے دوستی کریں گے جو ان سے محبت رکھے گا ہمارا دشمن یعنی انسان کی عقل جب ختم ہو جاتی ہے جب بالکل وہ جب اللہ رب العالمین اس کے عقل پر اس کے دماغ پر اس کی بسارت کو ختم کر دیتا ہے محر لگا دیتا ہے تو اس قسم کی باتیں اس کے منہ سے نکلتی ہیں اور صحابۂ کرام کی محبت اور ان سے نفرت پر انسان ولا اور برا کا عقیدہ قائم کرتا ہے بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ کے بڑے نواسے تھے حضرت رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے تھے لختے جگر تھے ان کے تعلق سے فرمایا ان کوئی آواز بند کر دے رہا ہے ادھر سے, ادھر سے ان ابنی سید ابن حای ایس لکھا بھی بین اتین اتین من عطین کہ میرا یہ بیٹا یعنی حسن رضی اللہ عنہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور انشاء اللہ اللہ کی رات سے امید ہے کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان اصلاح ہوگا اصلاح ہوگی یعنی آپس میں اگر کچھ ایسی ناچاقی ہو جائے اور لڑائی ہو جائے تو اللہ رب العالمین میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان اصلاح کا کام لے گا اور ہوا بھی جیسے جب حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی اور ایک طرف معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی تو حضرت حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے تنازل اختیار کر لیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اس طریقے سے جو دو دھارے میں جماعت بٹ رہی تھی وہ قوم امت مسلمہ بٹ رہی تھی اللہ رب العالمین نے حسن حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے امت مسلمہ کو متفرق ہونے سے مختلف الگ ہونے سے بچا لیا آپ اس حدیث میں دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تعلق سے کہا ہے اس اس حدیث کے اندر دو چیزیں پتہ چلتی ہیں پہلی یہ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور اختلاف بھی ہوگا اور دوسری یہ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت کے بھی حردار تھے آپ کہیں گے کہ اس حدیث کے اندر ذکر نہیں ہے لیکن اگر آپ دوسری احادیث کو اور فتنوں کی احادیث کو آپ دیکھیں گے تو ایک خریف میں نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کو کہہ رکھا تھا امِسّلم رضی اللہ عنہ کو کہہ رکھا تھا کہ کوئی بھی آئے تو میرے روم میں اس کو داخل نہیں ہونے دینا ہے کوئی بھی آئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کھیلتے کھیلتے آئے چھوٹے تھے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک وہ چھوٹے ہی رہے اور انہوں نے داخل ہونے کی ذکر حضرت رضی اللہ عنہ انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں روكے اندر داخل ہو گئے تو جو فرشتے تھے انہوں نے نبی اكرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كہ یہ میرا چھوٹا نواسا ہے تو نبی اكرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا اس فرشتے نے کہ یہ فلاں جگہ شہید کیا جائے گا اور اس جگہ کے مٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دكھائی گئی صحیح ہے روایت نگاروں نے اسے سی قرار دیا ہے تو اس جگہ كی مٹی دکھائی گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں کہتے ہیں اور یہ قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ انہوں سے بیان کیا. حضرت علی رضی اللہ اپنے, اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اپنے قاتل کو ویسے ہی جانتا ہوں جیسے دن کے بارے میں جانتا ہوں اپنے قاتل کو یعنی عبدالرحمٰن ابن ملزم کو تو یہ کچھ ایسی بات تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا رکھی تھی ویسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب موقع یعنی جنگ جمل کے جنگ جمل کے لیے یعنی وہاں پر گئی اصلاح کے لیے تو جنگ جمل واقع ہو گئی وہاں سے لوٹ رہی تھی تو کتے ان کے اوپر بھونک رہے تھے جب ان کا قافلہ جا رہا تھا تو پیچھے کتوں کی آواز آ رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے سے بتا رکھا تھا کہ تم وہاں پر جاؤ گی اور تم لوٹو گی تو وہاں پر کتے بھونک رہے ہوں گے تو نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ رب العالمین کی جو وحی تھی کیا آئندہ کیا کیا ہونے والا ہے ان میں سے کچھ باتیں نبی صلی اللہ علام نے بتائی تھی اور یہ چیز بھی اللہ رب العالین کو معلوم تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے درمیان بیت ہو جائے گی حضرت معاویہ پر کچھ لوگ بیت کر لیں گے حضرت حسن ربی اللہ عنہ پر کچھ بیت کر لیں گے اور آپ کا نواسا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا تنازع اختیار کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلحہ کرے گا اور اسی تنازع کو اسلحہ کا نام دیا گیا اور مسلمانوں کی دو دونوں جماعت تھی ایک جماعت حضرت الحسن ربی اللہ عنہ کے ساتھ تھی اور ایک جماعت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حریف کے مطابق تو یہ کچھ فضائل تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ نے سنے محاوری اور ربی اللہ عنہ کے بارے میں اب اتنے زیادہ فضائل کے حامل صحابی کو گالی دے یا کوئی انسان یعنی ایسے ایسے الفاظ ان کے تعلق سے نازیبا الفاظ نکالے لکھے جو اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے پسند نہیں کرتا ہے چلے جائے کہ وہ صحابی جلیل قدر صحابی کاتب وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اللہ کے پسندیدہ صحابہ کرام کے پسندیدہ اشخاص کے لیے اگر وہ اس قسم کے جملے استعمال کرتا ہے تو پھر اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کیونکہ جو اللہ کے پسند اور اللہ کے محبوب پر کلام کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے کہیں کا کہ نہیں چھوڑے گا اب دیکھیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے نزدیک کیسا تھا یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کیسا مقام تھا اس کا ذکر ہوا نبی اکیلین صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا مقام تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کا اس کا ذکر چند احادیث کی روشنی میں آیا سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ اگر ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسرے صحابی کی تنقید چاہتے ہیں ہرگز نہیں اور نہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں پیش کر رہے ہیں کیونکہ آپس میں دونوں کے درمیان ناچاکی ہوئی تھی اختلاف ہوا تھا اور دونوں اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے تھے اس تعلق سے ہم گفتگو ہی نہیں کریں گے کیونکہ اس تعلق سے گفتگو کرنا ہمیں منع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے سیکھوں جب میرے صاحب اکرام کے تعلق سے کچھ اختلافات کا ذکر ہو تو اپنی زبان کو خاموش کر لو اپنی زبان کو روک لو تو ہم جب معاوی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں معاویر رضی اللہ عنہ کو پیش کر رہے ہیں کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اس کا عشرۂ عشیر بھی نہیں ہے بلکہ یہ کہا جائے کہ ان کے قریب بھی نہیں جا سکتے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام ہے سابقین اولین میں سے ہیں عاشرہ مبشرہ میں سے ہیں چاروں خلیفہ میں سے ایک خلیفہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے لے کر کے آخیر تک ان پر اعتماد کیا ان کی زوجیت میں اپنی بیٹی کو دیا فاطمہ رضی اللہ عنہ جو سب سے چہیتی بیٹی تھی سیدت الیسائی, اہل الجنہ تمام خواتین جو ہوں گی جنت میں ان کی سردار ہوں گی حضرت علی رضی اللہ کے اس مقام کو اس مقام کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے معاویر رضی اللہ عنہ. تو ہم کسی بھی صحابی کا کی فضیلت اگر بیان کرتے ہیں یا ان کا دفاع کرتے ہیں تو اس سے بالکل یہ مستلزم نہیں آتا یا یہ لازم نہیں آتا کہ ہم دوسرے صحابی کی تنقید کر رہے ہیں تمام صحابہ اکرام کی فضیلت اپنی جگہ پر مسلم ہے اور ہر جو درجات مقرر کیا ہے اللہ رب العالمین نے جیسے حضرت ابکر رضی اللہ عنہ کا درجہ سب صحابہ اکرام سے اونچا ہے ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر ان کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ اور چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ درج... اس درجات کے اعتبار سے ہم ایمان رکھتے ہیں اور انہی درجوں پر کسی کو ایک دوسرے پر مقدم نہیں کرتے ہوئے اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مقدم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کہ تیسرا درجہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے اور چوتھا درجہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہے تو علماء امت کا اتفاق ہے کہ وہ شخص شیعیت سے متاثر ہے بلکہ اسے شیعہ بھی کہا جا گیا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ متاثر رافدی ہے جو دو درجہ بندی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان چاروں صحابہ کی کی گئی ہے اگر اس میں سے کسی ایک کو آپ اوپر کر دیتے ہیں تو آپ کو آپ کے اوپر علماء یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں یا آپ شعیح سے متاثر ہیں یشی کا قول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سب سے اوپر کرتے ہیں یہ جائے کہ آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کرنے لگے تو آپ یقیناً آپ کسی دوسری فکر سے متاثر ہیں جو صحابے کی تعظیم نہیں کرنا چاہتی اگر کوئی بھی کسی صحابی کی عظمت اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ دوسرے صحابی کے करے, وہ اہل سنت میں سے تو ہرگز نہیں ہو سکتا ہے تو ہم ہر صحابی کا جو مقام اللہ نے اس کے رسول نے اس کیا ہے اور صحاب اکرام نے جس طریقے سے حفاظت کی ہے اور جس طریقے سے سلف نے حفاظت کی ہے ہم اسی طریقے سے حفاظت کرتے ہیں اور اگر کسی ایک صحابی پر ان کے کسی ایک عمل کو حجت بنا کر کے اگر کوئی تان و تشنی کرتا ہے تو ہم ان کا دفاع یہ سمجھ کر کے کرتے ہیں کہ ایک صحابی کا دفاع تمام صحابۂ کرام کا دفاع ہے ایک صحابی کا دفعہ پورے اسلام کا کتاب و سنت کا اور تمام علماء صلف کا دفاع ہے تو ہم جب معاویر معاوی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ان کے فضائل بیان کرتے ہیں تو اس سے ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ اس سے دوسرے صحابۂ اکرام کی تنقیس ہوتی ہے اب دیکھیں ہم صحاب اکرام رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ ان کے نزدیک معاویر رضی اللہ عنہ کا کیا مقام تھا تو اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو گورنر مقرر کیا تھا شام کا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے دور رس تھے اور بڑے بردبار تھے حلیم تھے اور ہر ایک چیز کو جب کرتے تھے تو اس کو دین کی نگاہ سے شریعت کی نگاہ سے اس کو دیکھتے تھے اور ذرا سا بھی خلل نظر رہا تھا فوراً اس کو اس کے اوپر روک لگاتے اور فوراً اس کو, اس کو ٹوکتے تھے بلکہ اس کی سزا بھی اسی وقت ملتی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاوی رضی اللہ عنہ کو گورنر کے لئے اختیار کرنا کہ آپ گورنر بنے شام کے یہ اپنے اندر بہت عظیم بات ہے چنانچہ آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہم انی اشہدوکا اللہم انی اشہدوکا علی امرائی الامصار و انی انما بعثتهم لیعدلو علیہم و لیعلم الناس دینہم و سنة نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھے گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میرے جتنے بھی گورنر ہیں یہ اسلامی سلطنت کے اندر اسلامی حکومت کے اندر جتنے بھی گورنر ہیں میں نے ان کو اختیار کیا ہے تاکہ یہ لوگوں کے درمیان انصاف کریں لوگوں کو تیرے کتاب کے قرآن قرآن قرآن کی قرآن مجید کی تعلیم دیں قرآن کے قرآن کی تعلیم دیں اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سکھائیں یعنی انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ رب العالمین کو گواہ بنا کر کے ایسے لوگوں کا اختیار کیا جو داعی مزاج ہوں جو عادل ہوں منصف ہوں کتاب و سنت کا جن کے پاس علم ہو یعنی ظاہر سی بات ہے کہ کسی کو سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اس کا علم ہو اگر معاویہ رضی اللہ عنہ عادل نہیں ہوتے اور ان کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی جن کا درجہ اسلام کے اندر دوسرے, دوسرے مرتبہ پر جو فائز ہیں حضرت عبقر رضی اللہ عنہ کے بعد ان کو نبی کریم سے حضرت عمر رضی اللہ کیسے اختیار کرتے اور دوسرے دوسرے ایک فیصلے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابو موساء اللہ رضی اللہ عنہ نے اپنا سیکریٹری منشی جو لکھنے والا ہے وہ ایک نسرانی کو رکھ لیا حضرت ابو موسا علا اپنا منشی اور کاتب جو ہے وہ ایک نسرانی کو رکھ لیا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہیں منع کیا اور کہا ہٹاؤ ابو مستردی اللہ علیہ نے کہا کہ دین کے معاملے میں ہم اس سے کوئی مدد نہیں لیں گے بس وہ ان نما یک تبلی وہ میرے لیے صرف لکھے گا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم اس کو قریب کرتے ہو جسے اللہ نے دور کر دیا تم اس کو عزت دینا چاہتے ہو جسے اللہ رب العالمین نے ضلیل کر دیا تو آپ دیکھیں کہ صرف منشی رکھنے پر آ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے اتنا غصہ ہوا موسا شری رضی اللہ عنہ کو فوراً ہٹانا پڑا تو پھر ایک جتنا عیوب بیان کرتے جتنے عیوب یہ لوگ بیان کرتے معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جھوٹی روایات کا سہارا لے کر کے اگر حقیقت میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے اندر وہ غلطیاں ہوتی وہ عیوب ہوتے تو کیا عمر رضی اللہ عنہ جیسا سنجیدہ مزا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا حلیم اور عظیمت والا شخص معاویہ رضی اللہ عنہ کو گورنر گورنر بنا سکتا تھا یا حاکم کسی علاقے کا بنا سکتا تھا یقینا نہیں اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول سے یہ بات ثابت ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک سیاسی شعور رکھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نگاہ میں عادل بھی تھے اور کتاب و سنت کے داعی بھی تھے اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب وہ عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو اپنے زمانے میں مقرر کیا تھا یہ گورنر مقرر کیا تھا شام کا تو حضرت امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حسبکا بیمین یؤمیرہ عمر ثم عثمان علی اقلیم وہو سغر ویقوم بیہ اتم قیام ویغضا الناس بسخائه وحلمه کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہا جائے اس سے بڑھ کر کے ان کی عظمت اور فضیلت کے لیے کیا بات ہو سکتی ہے کہ حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت نے ان پر اعتماد کیا ان کی صداقت شجاعت ٹکاحت ان کے نزدیک ثابت ہوئی اور ان دونوں نے ان کو گورنر بنایا مزید یہ کہ وہاں جہاں کے یہ گورنر تھے وہاں کے لوگ ان کی کی جو سنجیدگی تھی, تھی اس سے راضی تھے یہ انتقام نہیں لیتے تھے کساموں سے افو درگزر سے کام لیتے تھے تو حافظ رحم رحمہ اللہ نے کہا کہ ایسی شخصیت کے بارے میں کیا کہنا کہ کی جن کے جن کے اوپر عمر اور عثمان ربی اللہ جیسی شخصیت نے اعتماد کیا ہو تو آپ نے دو صحابی کا آ, تعامل دیکھا معاویر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ وہ دونوں جو خلفۂ اربا اربا میں سے دو ہیں عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ ان دونوں نے حضرت معاوی رضی اللہ عنہوں پر اعتماد کیا ان کے سقاحت پر بھی اور اس بات پر اعتماد کیا کہ یہ ایک ملک چلا سکتے ہیں اور عدل و انصاف کے ساتھ چلا سکتے ہیں نیز یہ کہ اپنے ملک کی رہا کو کتاب و سنت کے اوپر قائم بھی رکھ سکتے ہیں اتنا بڑا اعتماد یقیناً صحابے کی جانب سے اس بات کو بتلاتا ہے یا ثابت کرتا ہے کہ معاوی رضی اللہ عنہ کا مقام صاحب اکرام رضی اللہ عنہ جمعین کے درمیان کیسا تھا اگر ان کے اندر کوئی کمی ہوتی تو فوراً دوسرے صحابہ ضرور ان دونوں خلیفہ کو عمر عثمان رضی اللہ عنہما کو بتاتے کہ آپ نے ایسے شخص کو گورنر بنا دیا جس جو بننے کے لائق نہیں ہے لیکن تمام صحابہ کا سکوت اختیار کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام صحابۂ اکرام کا اجماع تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کے عادل اور کتاب و سنت کے دائعی ہونے پر تو اس لیے کتاب و سنت کو کتاب و سنت کے نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے سلف کے نقطہ نگاہ سے صاحب اکرام رضی اللہ عجمعین نے جیسے سمجھا ویسے سمجھا جائے نہ کہ آج کل کے جو اردو کے مفکرین ہیں یا انگلش کے مفکرین ہیں مفکرین کم وہ مکفرین زیادہ ہیں ان کے حساب سے سمجھا جائے اسی طریقے سے آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو خار ہے وہ ان لوگوں کو ہے جو اہل بیت سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اہل بیت سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں ان کو سب سے زیادہ خار معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہے. تو ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اہل بیت کا کیا موقع تھا اس سے بات بالکل واضح ہو جائے گی چنانچہ آپ دیکھیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے بیان کیا معاویہ رضی اللہ عنہ کی برائی کسی نے بیان کی اور ان کے جو جنگ سفین میں جو لڑائی ہوئی تھی اور اس میں بعض مسلمان شہید ہوئے تھے بعد صحابہ اکرام بھی تھے تو اس نے علی رضی اللہ عنہ کے سامنے برائی بیان کی اور ان پر لعنت و ملامت کی اور یقیناً یہ لوگ روافی خوات یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس زمانے میں تھے آج بھی ہوتے ہیں آپ کے سامنے آ کر کے آپ کی جس سے کچھ ناچاقی ہے اور ان کا ذکر کر کے اور آپ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ان کے اوپر لانت ملامت کرتے ہیں ان کو آپ کے سامنے غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم جیسے لوگ خوش ہو جاتے ہیں ہاں بھائی یہ میرا بہت ہی شب تک ہے ہمارا بہت ہی خیر خواہ ہے اس لیے یہ اس کی برائی کر رہا ہمارے سامنے اس کی برائی کر رہا ہے تو میرا دشمن جو ہے یہ اس کا دشمن ہے اس لیے میرا دوست ہوا یعنی دشمن کا جو دشمن ہے وہ میرا دوست ہوا اس پر ہم عمل کرتے ہیں حالانکہ یہ بالکل درست نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس اس کے جھانسے میں بالکل نہیں آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور انہوں نے کہا قتل آیا وقتلہ معاویف ابن ابھی شعبہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مصنف کے اندر اس کو صحیح سنس نقل کیا قتلایا وقتلا معاویہ معاویف کہ میرے ہم دونوں کے درمیان جو جنگ ہوئی اور اس میں جو مسلمان ایمان کے حالت میں قتل کیے گئے یہ اشتہاری جنگ تھی تو دونوں طرف سے جو مسلمان قتل کیے گئے انشاءاللہ اللہ دونوں کے دونوں جنت میں گے دونوں طرف سے تو اگر حضرت جیسے کہ آج لوگ ان کو نوزب اللہ خائن اور دھوکے باز اور کیا کیا لکھتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر روافذ کو خوش کرنے کے لیے جو اہل مدع ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر الزام لگاتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے جو اپنے جو قرآن مجید کے اوپر اعتبار نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید ناقص ہے ان کو خوش کرنے کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں جبریل علیہ السلام کو آنا تھا علی رضی اللہ عنہ کے پاس وہ غلطی سے چلے گئے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو خوش کرنے کے لیے بعض ہندوستانی اور بر صغیر کے مفقرین ان کو خوش کرنے کے لیے حضرت ع... حضرت معاویر رضی اللہ عنہوں پر زبان درازی اور قلم درازی کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ان تمام چیزوں کے اوپر نصیحت ہے اور ایسے لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ معاوی رضی اللہ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ محبت بھی کرتے تھے جو ان کے قاتلوں سے جو مقتولین تھے اور ان کے خلاف لڑ رہے تھے وہ ان کو جنت کا مزد سنا رہے ہیں تو سوچے کہ خود محاوری رضی اللہ عنہ کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کیا رائے ہو سکتی تھی اس لیے اگر وہ ان کو مجتہد نہیں مانتے تو یقیناً ان کے خلاف کچھ نہ کچھ کہتے لیکن جو بھی باتیں ثابت ہیں وہ تمام کے تمام ضعیف اور باطل روایت سے ثابت ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا موقف تھا حضرت معاویر رضی اللہ عنہ کے ان فوجی کے بارے میں جو لوگ جو لوگ حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کی جانب سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑائی کر رہے تھے تو بڑے لوگ جو ہوتے ہیں جن کی تربیت نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہوئی ہوتی ہے اور جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے فراغت حاصل کی ہوتی ہے ان کا قلب اتنا وسیع ہوتا ہے اپنے دل کے اندر کسی کے خلاف کچھ نہیں رکھتے اور جو جس مقام کے لائق ہوتا ہے وہ اس کو اس پر اتارتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے انزل الناس سمنا لوگوں کے جو درجات ہیں جو مقام ہیں انہیں وہ عطا کیا جائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے صحیح صنعت سے آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ نان کرتے ہیں جیسا کہ بعض لوگ اہل بیت کی محبت کا محبت کے ثبوت محبت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے معاویر رضی اللہ عنہ کو گالی دینا یا ان کے خلاف زبان درازی کرنا ضروری سمجھتے ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی اہل بیت میں تھے اور انہوں نے تنازل اختیار کیا اگر حضرت حسن رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے کہ معاویر رضی اللہ عنہ بالکل غلط ہیں اور جتنی برائیاں یہ لوگ نقل کرتے ہیں جیسے علی مرزا اس کا کام ہی ہے کہ خاص کر کے معاویر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے پوری فضا کو مسنون کیا جائے اور مسلمانوں کے ذہن کو گندہ کیا جائے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو کسی چیز پر مسلط کر دیتا ہے اگر اللہ رب العالمین آپ سے خیر کا کام کرنا ہے اگر اللہ رب العالمین آپ سے خیر چاہے گا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میوریس میں کہ اللہ رب العالمین جس سے خیر چاہتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے تو صحابہ نے کہا استعمال کیا ہے تو کہا اس کو نیک عمل کی توفیق دیتا ہے نیکی کے اندر اس کو استعمال کرتا ہے لیکن اگر اللہ کسی سے شر چاہتا ہے اگر اس کا مفہ مخالف لیں تو اس کو برائی میں استعمال کرتا ہے اگر اللہ رب العالمین کسی کے لیے خیر کا ارادہ نہیں کرتا جیسے اللہ رب العالمین من یرید اللہ فیه خیرا یفقهه فی جس سے اللہ خیر کا معاملہ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے دنیا اور اخرت کے اندر اسے دین کی سمجھ کی توفیق دیتا ہے کہ دین کے دین کا علم حاصل کریں لیکن جو دین سے دور ہوگا اس کا مطلب اللہ اس کے ساتھ خیر نہیں چاہتا اسی طریقے سے جس کے ساتھ اللہ خیر چاہتا ہے جسے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے جسے عرش کے سایے میں جگہ دینا چاہتا ہے جسے اللہ رب العالمین جس کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ رہے اللہ رب العالمین اسے صحابہ کے دفاع کے اوپر دفاع کے لیے چن لیتا ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فضائل اس سے بیان کرواتا ہے نیز یہ کہ اس کی زبان کو صحابہ کرام کے عیوب کو بیان کرنے سے بالکل پاک صاف رکھتا ہے لیکن جس کے ساتھ برائی چاہتا ہے اللہ رب العالمین جسے جسے اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کے اندر عذاب دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہی عذاب ہے کہ اللہ رب العالمین کے پسندیدہ اشخاص کے خلاف وہ بولتا رہا یہ عذاب ہے چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ سے کہا گیا کہ کچھ اشخاص ہے جو کہتے ہیں کہ آپ میری ماں نہیں ہیں یعنی آپ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہ میری ماں نہیں ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے زبردست جواب دیا اور کہا ہاں میں مومنوں کی ماں ہوں تو اس جواب سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی کہ وہ صحابی نہیں ہے تو ہاں ان کے لیے صحابی نہیں ہوں گے جن کا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا یقیناً وہ اس بات کے اوپر یقین کرے گا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا ایمان نہیں ہوگا یقیناً وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماوی رضی اللہ عنہ کی صحبت میں شک کرے گا اور اس کے اندر اس کے ان کے اوپر اعتراض کرے گا اسی طریقے سے معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت یہ بات یاد رکھیں معاویر رضی اللہ عنہ سے محبت تمام صحابۂ کرام سے محبت کی دلیل ہے اگر آپ معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کرتے اس کا مطلب آپ تمام صحاب کرام سے نفرت کرتے ہیں آپ اگر محبت کا اظہار کریں تمام صحاب کرام سے تو یہ آپ کے محبت کا اظہار یہ جھوٹی دلیل ہے چنانچہ آپ دیکھیں کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک معاویہ رضی اللہ عنہ عدالت صحابہ کے بارے میں لوگوں کے عقائد کو آزمانے کا ایک پیمانہ ہے یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ ایک میزان ہے اگر کوئی ان کو اچھا کہتا ہے ان سے رضامندی کا اظہار کرتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ تمام صحابہ سے راضی ہے اور اگر نہیں کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ یہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے یہ سرفت میں سے ہے اور اگر کوئی ان کے تعلق سے برے الفاظ نکالتا ہے نگاہ غلط ڈالتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا شخص جو معاویر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے زبان درازی کرتا ہے ان کو اوپر تعان کرتا ہے یہ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی فضیلت کا منکر ہے ان کے اوپر نگاہ غلط ڈالنا ہے یعنی معاویہ رضی اللہ عمانا یہ عبداللہ ابن مبارک رحم اللہ جن کی امامت اہل سنت والجماعت کے نزدیک مسلم اہل سنت والجماعت کے جو بھی ماننے والے ہیں مختلف مکاتب فکر میں آپ ان سے پوچھ لیں امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے تعلق سے تو ان کی امامت ان کے نزدیک مسلم وہ کہتے ہیں کہ جو کتاب و سنت سے اور صلف کے منہج کو سمجھ کر کے جو جو مجھے سمجھ میں آئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے تعلق سے وہ یہی کہ معاویر رضی اللہ عنہ ایک پیمانہ ہے اور ربی ابن نافع الحلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معاویر رضی اللہ عنہ مجمعین امت کے لیے تمام صاحب اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے ایک پردہ کی حیثیت رکھتے ہیں جو اس پردے کے ساتھ چھڑخانی کرے گا تو اس پردے کے اندر کی چیزیں کیسے محفوظ رہ سکتی ہیں یعنی اگر کسی نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا تو گویا کہ وہ تمام صاحب اکرام کو برا بھلا کہہ کر کے نبی تک پہنچنا چاہتا ہے اور یہ وہ کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ معاغیر رضی اللہ عنہ سے قیوب کو،, کو بیان کرنا شروع نہ کر دے آپ نے کثیر رحم اللہ نے اس چیز کو البدایہ و نہا میں نقل کیا خلاصہ اللہ یہ کہ معاویر رضی اللہ عنہ میزان اور کسوٹی ہیں ہمارے لیے صحابے کے تئیں جو ایمان عقیدہ رکھنے کا ہمیں شرح حکم ملا ہے ہم اس اس میزان پر تولیں اگر یہ پلڑا جھکتا ہوا نظر آئے کہ ہم معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں تو گویا تمام محبت کی تمام صحابہ کے سے محبت کی سرٹیفکیٹ ہمیں سلف کی زبانی ملتی ہے اور اگر ان کے تعلق سے دل میں بہت عداوت ہے تو اپنے ایمان کی اصلاح اور تجدید کرنے کی ضرورت ہے اب دیکھیں معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام سلف کے نگاہ میں کیا تھا تو معاویہ رضی اللہ انہوں کا جو مقام تھا اس کے تعلق سے میں چند اقوال نقل کروں گا بہت سارے اقوال موجود ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ خلفہ راشدین سے محبت کرتا تھا عشرۂ مبشرہ بل جن یعنی صحابہ جن کو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت جنت کی خوشخبری دی تھی ان کے اوپر یقین رکھتا تھا کہ وہ تمام صحابی ہیں اور وہ جنت میں جائیں گے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے رحمت کی دعائیں کرتا تھا یہ سعید ابن سید رحم اللہ جن کو جنہیں سید الطابین کہا جاتا تھا یہ مدینہ کے ہیں اور یہ سید الطابعین کہا جاتا تھا انہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں بھی کیا کرتا تھا تو امید ہے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سے ایسے شخص یعنی جو جو خلقۂ راشدین سے محبت کرے اور اشرح مبشرہ بال سے محبت کرے اور ان کے جنتی ہونے پر یقین کرے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے رحمت کرے مجھے اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ رب ایسے شخص سے حساب و کتاب نہیں لے گا مرنے کے بعد اللہ بت پر آپ دیکھیں کہ یہ سعید الطابعین اور ان لوگوں کے تعلق سے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ نوزب اللہ ان لوگوں نے دین کے اندر خیامت کی اور ظاہر سی ہے جو خود خائن ہوگا تو وہ اپنے المر یقیس والا نفسی کے دوسرے کو انسان خود اپنے اوپر قیاس کرتا ہے تو سید التابعین سید ابن مسیب رحم اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص معاوی رضی اللہ عنہ کے لیے رحمت کی دعائیں کرتا ہے ایسے شخص کے لیے مجھے اللہ کے ذات سے امید ہے کہ قیامت کے دن حساب و کتاب نہیں لے گا مگر عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمر ابن عبدالعزیز رحمہ الله معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ ان کے دونوں کے درمیان افضل کون معاویہ یا پھر عمر ابن عبدالعزیز تو ان کا جو جواب تھا آپ دیکھیں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوران جنگ جو غبار گرد و غبار جنگ میں جو جاتے ہیں گھوڑے ہوتے ہیں اونٹ ہوتا ہے اور اس میں کر و فر ہوتا ہے لڑائی ہوتی ہے اس میں دھول اڑتا ہے تو جو غبار اس رفر کی وجہ سے جہاد کی وجہ سے گھوڑے کے ٹاپوں کی وجہ سے جو دھول اڑ کر کے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ناک میں گئی ہے یعنی جس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شریک ہوئے ہیں معاویہ کو چھوڑ دیجئے ان کی بات نہیں کر رہے ہیں عبداللہ اللہ مبارک رحم اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کے اندر جس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے اس جنگ کے اندر اڑنے والی غبار اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ناک میں گئی ہے تو اس غبار کا مقابلہ عمر ابن عبدالعزیز نہیں کر سکتا چ جائے کہ تم حضرت کے اور مفاضلے کی بات کرو کہ ان دونوں میں افضل پہ اللہ حکبر دیکھے کہ صلف کا عقیدہ صحابہ کے بارے میں کیا تھا کہ جو صحابی ہے بعد والے سے ان کا مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا ان کے ناک میں گرد و غبار جو, جو داخل ہوئی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں وہ اس گرد و غبار غبار کے برابر نہیں ہو سکتے چے جائے کہ ان کے صحابی کے برابری کی بات کی جائے اور ان کے اوپر فضیلت دی جائے اللہ اکبر آپ دیکھیں کہ سلف کا منہج کیا تھا صحابہ کے تعلق سے اور بالخصوص معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اور جب یہی سوال محافن عمران سے رحم اللہ سے پوچھا گیا تو غصہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم نے صحابی کو تابعی کے برابر قرار دینے تابعی کے برابر کرنے کی کیسے سوچ لی کسی بھی تابعی کا ایک صحابی سے مقابلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کے ساتھ ہی ہیں ان کے سسرالی رشتے دار ہیں اور کاتبیں وحی بھی ہیں اسی طریقے سے امام سجزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عثمان علی عائشہ تنقید کرتا ہے وہ خارجی اور گمراہ ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جو بدکلامی, بدکلامی کرتا ہے وہ گمراہ ہے یا خارجی اور کیا کہتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر تمام گمراہ جو گمراہ کن عقائد اور جو افکار ہیں وہ تمام کے تمام اس کے اندر جمع ہوتے ہیں جیسے آپ بعض اشخاص کو دیکھ سکتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ علی اور معاویر رضی اللہ عنما کے درمیان افضل کون ہے دیکھیے اس وقت اس وقت بھی اس قسم کے سوال کرنے والے موجود تھے جیسا کہ آج سوال کرتے ہیں تو معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنما کے درمیان کون افضل ہیں تو امام احمد رحم اللہ نے جواب دیا میں ان کے بارے میں سوائے اچھی بات کے کچھ اور نہیں کہوں گا اللہ رب العالمین ان سب پر اپنی رحمت نازم کر سب سے بہترین جواب یہی جیسا کہ میں پہلے بھی کر چکا کہہ کہ چکا ہوں کہ ایک آیت ان اللہ علی القوم یہ تمام کے تمام اللہ کے پسندیدہ بندے تھے ان کے بارے میں یہی ہے کہ ہم ان سے راضی اب ان کے درمیان کون افضل تھا جن کے افضلیت کا ثبوت مل چکا ہے کہ چاروں خلفاء افضل ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن اس بیچ میں ہم نہیں پڑھیں گے ایک کے افضلیت سے دوسرے کا ناقص ہونا یا دوسرے کا کمتر ہونا ثابت نہیں ہوتا جیسا کہ میں نے ابھی بتایا تو تمام کے تمام صاحب کے سے اللہ رب العالمین راضی تھا اور تمام کے تمام صاحب کے سے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ابو ذرا رضی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ابو ذرا اور رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ میں معاویت سے نفرت رکھتا ہوں اس شخص نے ایسے قبر کہا, کہا کہ میں معاویہ سے نفرت رکھتا ہوں تو ابو ذرا رحمہ اللہ نے پوچھا نفرت کیوں کرتے ہو بھائی تو اس نے کہا کہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے لڑائی کی اسی وجہ سے میں ان سے نفرت کرتا ہوں تو ابو ذرا اللہ نے اس شخص سے کہا تو برباد ہو جائے ہلاک اللہ تجھے برباد کرے کیوں کیونکہ اس کے بعد ابو ذرا رازی رحم اللہ کہتے ہیں کہ معاویہ کا رب معاویہ رضی اللہ عنہ کا رب رحیم ہے اور علی رضی اللہ عنہ خود کریم ہے جن سے ان کی لڑائی ہوئی تھی قتال ہوا تھا وہ کریم اور شریف النفس ہیں علی رضی اللہ عنہ نیز ان دونوں سے اللہ, راضی ہے, رضی اللہ عنہ کا رب رحیم ہے اور جن کے وہ خصم ہوں گے جن کے خلاف انہوں نے لڑائی کی وہ خود کریم التبا اور شریف النفس انسان ہیں اور ان دونوں سے اللہ رب العالمین راضی ہے پھر تم کون ہوتے ہو ان دونوں کے بیچ میں دخل اندازی کرتا ہے؟ کتنے بہترین انداز میں ایسے شخص کو خاموش کیا اور منحج بھی بتا دیا کہ جب ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی اور دونوں سے اللہ راضی ہے تو آپ اور ہم کون ہوتے ہیں بیچ میں کہنے والے نہیں میں ان سے ناراض ہوں آپ ناراض ہو جائیں تو کیا ہے جن سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا دنیا آخرت اس سے تو سنور گئی آپ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی کوشش کریں امام نسائی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا محاور رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحابہ اکرام کے بارے میں بالخصوص محاور رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو امام نسائی رحم اللہ کو بعد لوگ کہتے ہیں کہ وہ شیعہ تھے اور بعد لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت معابی رضی اللہ عنہ کے خلاف کہتے تھے حالانکہ یہ باتیں ان سے ثابت نہیں ہیں۔ انہوں نے خصائص سے علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کتاب تعلیف کی ہے اور اس میں احادیف کو جمع کیا تو اس سے جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک صحابی کی تعریف اور فضائل بیان کرنے سے دوسرے صحابی کا نقص لازم نہیں آتا دوسری طریقے سے حضرت امام نسائی رحمہ اللہ نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے خصائص سے علی بول کر کے کتاب تعلیف کی اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاویر رضی اللہ سے نعوذ باللہ نفرت کرتے تھے چنانچہ جب ان سے پوچھا گیا حضرت ماویر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بالخصوص تو انہوں نے ایک جواب, دی جواب دیا بہترین جواب اسلام کے مثال ایک گھر کی طریقے سے ہے جس کا ایک دروازہ ہے اور وہ دروازہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین ہے چنانچہ جو صحابہ کو تکلیف دیتا ہے گویا وہ اس گھر کو برباد برباد کرنا چاہتا ہے اور جو دروازہ پر دستک ہے دراصل وہ گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے اور جو معاویر رضی اللہ عنہ کو کوتان و تشنی کا نشانہ بناتا ہے حقیقت میں وہ پورے صحابہ کرم رضی اللہ عنہ اجمعین کو متعون کرنا چاہتا ہے یہ حضرت علی حضرت امام نسائی رحمہ اللہ کا یہ جواب تھا اس شخص کو جس نے معاویر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ان کی رائے جاننی چاہی تھی تو یہ مختصر سی بات تھی سلف کے کرام کے اقوال میں نے نقل کیے تھے حضرت معاویر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اور آپ کے سامنے یہ چار باتیں گزری اللہ کے نگاہ میں کیا مقام ہے حضرت رضی اللہ عنہ کا اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں صحابہ کی نگاہ میں اور سلف جو امت عائم, ہے جن کے جن کے امامت پر ثقافت پر جن کے علم پر جن کے فضل پر زہد و اور تقوی کے اوپر امت مسلمہ کا اتفاق ہے جیسے زرع محمد اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن مبارک ان جیسے جو علم جن کا ذکر میں نے کیا ان تمام کی امامت اور کے اوپر امت کے اتفاق ہے ان کی رائے اور ان کے اقوال دیکھیں کہ کس طریقے سے معاویر ردی اللہ عنہ کا دفاع کرتے تھے اور ان کے دفاع کو تمام صحابہ کرام کا دفاع قرار دیتے تھے اب ایک یہ شبہ لوگ پھیلاتے ہیں کہ حضرت معاویر رضی اللہ کاتبیں وہی تو تھے نہیں جیسے ہم لوگ دفاع میں کہتے ہیں کہ حضرت معاویر رضی اللہ کاتبیں وہی تھے اگر ان کے اندر کوئی بھی کمی ہوتی تو قرآن مجید کی کتابت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے امین بناتے ہیں قرآن مجید کی کتابت کے لیے ان کو اختیار کیسے کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کام کو جب کرتے تھے تو وہ اللہ کی مرضی سے کرتے تھے جیسا کہ میں نے ابھی نجم کی آیت اس درس کے شروع میں ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی کام اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختیار یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا کہ انہیں کتابت وہی کے لیے مقرر کیا جائے تو اللہ رب اللہ رب العالمین نے اور خود نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر اتنا اعتماد کیا کہ انہیں ایسے Uh, بلند مرتبے پر فائز کیا کہ جو کتابیں وہی کے لکھے وہی کے لکھنے والے تھے جو گاتیبین ہے وہی تھے ان کی صف میں انہیں شمار کیا تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط لکھنے والے تھے قرآن لکھنے والے نہیں تھے اگر ان کی بات بھی مان لیتے ہیں تو اگر نبی صلی اللہ عسلم کے لیے صرف لکھنے والے ہی مقرر کر دیے جائیں کہ نبی صلی اللہ عسلم کی بات کو لکھیں دوسروں کی بات پڑھیں اور دوسروں تک نبی کی بات لکھیں تو یہ وہ فضیلت کی بات ہے چی جائے کہ ان کے لیے ثبوت ہے کہ وہ قرآن مجید وہی لکھا کرتے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے تو دراصل یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کاتب وہی کہا جائے شان میں ان کے اضافہ ہوتا ہے لیکن تکلیف ان لوگوں کو ہوتی ہے اب پتہ نہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے یا تو یہ اسلام کو پوری طریقے سے ماننا نہیں چاہتے ہیں اسلام کے بعض مسائل کو جیسے یہ ان کو ان کو جو علمانی فکر کے ہوتے ہیں انہیں اسلام کے بعض چیزیں اچھی لگتی ہیں اور بعض چیزیں بری لگتی ہیں کیونکہ وہ ان کے منہج اور ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے ان کی جو زندگی ہوتی ہے اس کے خلاف ہوتی ہے وہ چن چن کر کے مانتے ہیں تو ویسے ہی وہ صحابہ چن چن کر کے چنانچہ آپ دیکھیں کہ منکرین حدیث نشانہ بناتے ہیں حضرت ابو رحم رضی اللہ عنہ کو اور بھی جو فرق باطلہ ہیں وہ نشانہ بناتے ہیں کیونکہ حضرت ابو رحم رضی اللہ عنہ نے جس طرح روایت نقل جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا وہ روایت ان کے عقائد اور ان کے جو معاملات ہیں اس کے خلاف ہوتی ہیں تو اگر ہم حضرت ابو رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر حضرت ابو رضی اللہ عنہ کو ہی نشانہ بنایا جائے اور ان کی شان میں کمی کی جائے اور ان کو غلط ثابت کر دیا جائے تو ان سے جتنی بھی روایتیں ثابت ہیں وہ غلط ہو جائیں گی اور ہمارے لیے جو معاملات ہے جو ہمارے باطل عقائد ہیں اس کو پروان چڑھانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا تو یہ مقصد ہے صحاب کرام سے یا بعض صحاب کرام رضی اللہ علیہ سے لوگوں کی نفرت کا چنانچہ آپ دیکھیں کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حقیقت میں کاتب وہی تھے یا پھر یوں ہی لوگ اہل سنت والجماعت دعویٰ کرتے ہیں ان کی شان میں بےجا مبالغہ کرتے ہیں تو میں نے ایک حدیث نقل کی تھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا رضی اللہ عنہ کو بلانے کے تو اس جملے میں ایک اضافہ ہے وکا نکا نبی صلی اللہ عصل نے ان کو بھیجا کہ جاؤ بلا کر کے لاو معاویہ کو تو گئے تو وہ کھا رہے تھے اور کھانا تناول کر رہے تھے تو آ کر کے انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عباس عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عبداللہ بن عباس عنہ نے اس حدیف کے اندر مینشن کیا حالانکہ کوئی مقام نہیں تھا لیکن خود عبداللہ بن عباس عبا عنہ نے یہ مینشن کیا یہ ذکر کیا وقان کاتبہ یعنی مجھے جو نبی صلی اللہ عصم نے بھیجا تھا مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ آ کر کے لکھیں کچھ نہ کچھ لکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کاتب تھے لیکن اس ادیش میں بھی یہ پتا نہیں چلتا کہ وہ کاتب وہی تھے کہ نہیں تھے البتہ دوسری عدیت آپ دیکھیں بن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے اور صحیح صنعت سے مروی ہے چنانچہ اس جگہ پر جیسا کہ امام بےحقی وغیرہ نقل کیا ہے اور صحیح صنعت ہے وکا نئے چبلوہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھنے کا کام کرتے تھے وہ کاتب وحی تھے تو اب ظاہر سی بات ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفسر ہونے کے دعا کی اللهم علمه الكتاب اے اللہ میرے اس چچیرے بھائی کو کتاب کا علم دے مفسر بنا وہ خود اہل بیت میں سے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ وہ کان یكتب <الْبَحِم> کہ معاویہ رضی اللہ عنہ وحی لکھا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ نے اسی لفظ کے ساتھ اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر معافی ابن عمران امام مدینی امام احمد رحمۃ اللہ امام عبد البر امام قرطبی ابن قدامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن کثیر اور دیگر بہت سارے علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ قران مجید لکھنے والے تھے کاتب وہ اس کے اور بھی بلکہ تقریباً امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر جو علماء کے علماء کرام ہے سنت والجماعت کے محاور رضی اللہ عنہ کاتب وحیب تھے دوسرا اعتراض یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ محاور رضی اللہ عنہ تو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیے اور فتح مکہ کے بعد تو قرآن مجید نازلی نہیں ہوئی تو انہوں نے قرآن مجید لکھا کیسے اب ظاہر سی بات ہے جب آدمی کسی سے نفرت میں نفرت کرتا ہے تو بہت حد تک چلا جاتا ہے اور اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو یتحبت خب الشوا اندھی اوٹنی جس طریقے سے ٹھوکریں کھاتی ہیں وہ اسی طریقے سے بے جا بے غیر سر پیر کے, کے اعتراض کرتا جاتا ہے تو وہ یہ لوگ کہتے ہیں جو معاویر رضی اللہ عنہ سے نفرت رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے تو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور فتح مکہ کے بعد تو کوئی آیت ناصل نہیں ہوئی کوئی صورت ناصل نہیں ہوئی تو درحقیقت انہیں اسلام کی نشر و اشاعت یا اسلام کا دفاع مقصود نہیں ہوتا ان کا مقصد اسلام کے اندر اسلام میں کمی نکالنی ہوتی ہے اور صاحب اکرام کو متمون کرنا ہوتا ہے تو جو لوگ ایسا اعتراض کرتے ہیں کہ وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے اور فتح مکہ کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئے تو ان کے خدمت میں عرض ہے کہ نبی اکم صلی اللہ سید بخاری کی روایت ہے کہ حجت الوداع میں عرفہ کے موقع سے عرفہ کے دن حجت الوداع میں علیم اکمل تو اچم تو آیت نازر ہوئی حجت الوداع ارفا کے دن جیسا خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے تو یہ آیت نازر ہوئی اور ظاہر سی بات ہے کہ حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کیا تھا اسی طریقے سے سورہ مددہ اور سورہ توبہ مکمل فتح مکہ کے بعد نازر ہو آپ قرآن مجید قرآن مجید کی ان صورتوں کو دیکھیں اور اس کے بعد جا کر کے اس تعلق سے جو احدیدیت مروی ہیں آپ پڑھیں سورہ سورہ توبہ اور بھی کئی آیات فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تو حضرت رضی اللہ عنہ کو کاتبین وہی کے صف سے نکالنے کے لیے پوری،, پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں کہ وہ کاتب وہی میں ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا لیکن جسے اللہ رب العالمین شرف و فضیلت بخشنا چاہتا ہے بخش چکا ہے جس کی فضیلت کو جن کے جن کے منقبت کو پوری امت مسلمہ تسلیم کر چکی ہے تو چند بعض اشخاص جنہیں نہ علم ہے اور جنہیں نہ فکر ہے جنہیں نہ سمجھ ہے جنہیں نہ صحاب رضی اللہ عنہ مجمعین کے جہد کا علم ہے وہ لوگ اگر صحابہ کرام کے خلاف بالخصوص معاوی رضی اللہ عنہ کے خلاف زبان کھولنا چاہیں گے تو یقین جانئے کہ ان لوگوں کو دراصل اور روافت کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے ورنہ اگر وہ اپنے بچوں کی اپنے گھر کے اندر جو خواتین ہیں ان کی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈال سکتے ہیں تو جن صاحب اکرام کی غلطیاں بالخصہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے لے لیجیے ان کی غلطیاں جو ہیں وہ ضعیف آہادی سے ثابت ہیں اگر آپ کے بچے کی غلطی اور آپ کے گھر کے لوگوں کی غلطی صحیح صنعت سے ثابت تو پھر بھی آپ اس کو چھپاتے ہیں تو ہمارے صحابی کی غلطی تو ثابت ہی نہیں ہے اور جو آپ احادیث لاتے ہیں یا پھر جو آپ روایات لاتے ہیں وہ تمام کے تمام باطل لو موضوع ہیں آپ اس کے اوپر کیسے اعتبار کر لیتے ہیں تو اس لیے اگر آپ کو صحیح مسلمان بننا ہے تو اللہ کے غلامی کرنا سیکھیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے غلام بنے غلام اعتراض نہیں کرتا ہے کتاب و سنت جو احکام ہیں اس کے سامنے بیلا چوچرا اپنے سر کو جھکاتا ہے اگر آپ کے اندر اتنی سمجھ نہیں ہے تو اپنے سے بڑے سے سمجھ لیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ معاویر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کیا بات کی جائے ان کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں ہیں آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ اپنی زبان کو مشقت دیں زحمت دیں کہ آپ ان کے خلاف کھولیں آپ بڑے سے سمجھ لیں اور ہم بڑے سے مراد ہم لوگ نہیں ہیں ہمارے بڑے سے مراد سلف ہیں خود صاحب کرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھنے کہ اے عمر رضی اللہ عنہ جب معاویر ردی اللہ عنہ کے اندر اتنی خرابی اور برائی تھی تو اپ نے ان کو گورنر کیوں مقرر کیا پھر آپ کو عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیں پھر حضرت آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھ جب انہوں نے آپ کے خلاف لڑائی کیا نوزب اللہ آپ کے مطابق کیسے کیا اور امت کے جتنے بھی بڑے علما ہے امام احمد ہوں امام مالک ہوں دیگر جتنے بھی امہ کا نام میں نے ذکر کیا آپ ان سے بھی پوچھ لیں کہ جب ان کے اندر اتنی خرابی یعنی ان لوگوں کو اس زمانے میں جو معاویر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا اس سے قریب تھے تو ام سلف کو ان کے اندر کوئی خرابی نظر نہیں آئی لیکن چودہ سو سال تیرہ سو سال سال کے بعد پیدا ہونے والے جن کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں جن کا شریعت سبجیکٹ ہی نہیں ان کو معاویر رضی اللہ عنہ کے شان میں بڑی کمی نظر آ رہی ہے کوئی فزکس میں پڑھا ہوا ہے جیسے مصعری ہے وہ ابھی لندن میں پڑھا ہے فزکس کا طالب علم ہے اور وہ فزکس کے اندر ٹیچر بھی ہیں وہ حضرت محاور رضی اللہ عنہ پر لان کرتے ہیں ان کے اوپر لانت کرتے ہیں اسی طریقے سے دیکھیں سید ختم. So, yeah, yeah. جر جرنلزم سیکھے تھے سیکھا تھا انہوں نے لکھنے والے تھے دکھا رہے تھے اور یہ معاویر رضی اللہ عنہ پر تان کرتے ہیں مولانا مودی جی کو دیکھ لیجئے ان کا سیاسی تعلق تھا اور یہ حضرت محاور رضی اللہ عنہ پر کلام کرنے لگے ان کی جماعت ایک تیار ہو گئی اور محاور رضی اللہ عنہ کے خلاف فضا کو زہریلی کرنے لگی تو یاد رکھے کہ ہر وہ جو صحابہ اکرام کے تعلق سے اپنی زبان کو اور قلم کو گندہ کرتا ہے اس کا شریعت سے کچھ بھی لینا دینا نہیں چاہے وہ اپنے کلام میں اپنی کتاب کے اندر ہر جملہ اور ہر سطر کو شریعت کے سے لکھے کیونکہ اگر شریعت سے اس کا کچھ لینا دینا ہوتا اللہ کے کتاب اس کے رسول کے اوپر اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اعتبار ہوتا تو اللہ رب المین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ان کے تعامل پر اعتبار کرتے وہ معاوی رضی اللہ علیہ پر اعتبار کرتا جن کی جن سے رضامندی کا اظہار عرش والے نے کیا اور عرش والے کو اللہ رب المین کو اگلے پچھلے تمام امور کا پتا ہے اور اللہ رب المین کو پتا تھا کہ ان کی لڑائی حضرت ب... حضرت علی رضی اللہ علیہ کے خلاف ہوگی اور آپس میں ناچاکی ہوگی اس کے باوجود اس نے رضامندی کا پروانہ دیا اسی طریقے سے حضرت عمر ردی اللہ جیسے دور اندیش نے اور ان کے ایمان پر ان کے صحابی ہونے پر ان کی فقاحت کے اوپر ان کے کاتبی وہی ہونے پر ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے پر سوالیہ نشان قائم کرتے ہیں ایسے لوگ اس لائق ہیں کہ ان کی مجلسوں کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ جو صحابے کے تعلق سے بولتا ہے اس کے اندر خیر و بھلائی کا ذرہ برابر بھی پہلو نہیں ہے ان کی طرف نہ التفات کیا جائے ان کی مجلس میں بیٹھا جائے ہمیں ساری باتیں قبول ہو سکتی ہیں لیکن ایک بھی ادنا صحابی کے تعلق سے ایک جملہ ہم برداشت نہیں کر سکتے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ انہوں کے تعلق سے ان کے تعمل کے تعلق سے گزرا کے صحابہ کرام کے دفاع میں وہ کس طریقے سے کیا کرتے تھے کس طریقے کا موقف ان کا تھا تو اس لیے اگر کوئی شخص صحابے کے تعلق سے ایک جملہ بھی نکالتا ہے اس کے اندر خیر و بھلائی کا ذرہ برابر بھی پہلو نہیں ہے گرچہ وہ کتب ستہ کا حافظ ہو گرچہ قرآن کی تمام تفسیر کو جانتا ہو دنیا کا سب سے بڑا علامہ ہو اگر وہ صحابہ کے خلال ایک جملہ بھی نکالتا ہو تو دنیا کا سب سے بترین شخص ہے اس سے علم نہیں لیا جا سکتا اللہ رب العالمین ہمارے سینے کو اور ہماری زبان کو صحابہ کرام کے تعلق سے سلامت رکھے ہمارے سینے میں صحابہ کرام کی محبت دے اور زبان سے جب بھی ہم بیان کریں تو ان کے فضائل کو بیان کریں اور ہمیں انہی کے نقش قدم پر قائم رکھے اور جس طریقے سے سلب کرام نے یعنی صحابہ تابعین تابعین نے دین کو سمجھاتا اور صحاب کرام کے مقام کو اور ان کی عظمت کو جانا تھا اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان کے مقام اور ان کے عظمت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور معاویر رضی اللہ انہوں کے تعلق سے اگر ہمارے دل میں کچھ ہے تو ہم فورن اپنے رب سے توبہ کر لیں کیونکہ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ردی اللہ عنہ کی وکالت کرنے کے لیے آ جائیں گے رب سے کہیں گے کہ اے رب یہ میرا کاتب وحی تھا یہ یہ میرا میرا ہے اس نے مجھ پر ایمان یہ میرا صحابی بھی ہے اور کیا کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ بھی کریم متطبع ہے وہ قیامت کے لیے ان کو معاف کر سکتے ہیں اور کریں گے ہی یقینا لیکن آپ کی سفارش کرنے والا کون ہوگا جو آپ معاوی رضی اللہ عنہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں آپ کی وکالت کرنے کے لیے کون آئے گا آپ کو معاف کرنے کے لیے کون آئے گا اس لیے جس کے لیے رب نے ردامندی کا پر پروانہ جاری کر دیا ہے ہم اس سے راضی رضا مندی ظاہر کر دیں اور راضی رہیں ورنہ اللہ رب العالمین جن سے راضی ہو گیا پوری دنیا میں ان سے ناراضگی کا اظہار کرے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک سمجھ کے توحفے قطع فرمایا اور یہ جو اچھے سلسلہ چلا ہے صاحب اکرام کا اللہ رب العالمین ہمارے سننے کو قبول فرمائے ہمارے بولنے کو قبول فرمائے اور اس تعلق سے جو بھی ہم نے سیکھا ہے اللہ رب العالمین اسے باقی رکھا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھے دین و ایمان پر زندہ رکھے اور جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان کے اوپر موت دے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں شیخ مختار احمد مدنی حافظ اللہ کا اور ان کے توسط سے جبیل ڈاوا سینٹر کا جو گاہے بگاہے اس قسم کے اس قسم کے دروس کا انعقاد کرتے ہیں جس سے لوگوں کے منہج اور لوگوں کا عقیدہ درست ہو بالخصوص منہج کے اوپر اور عقیدے کے اوپر بہت کابشیں ہیں بیل دھاوا سینٹر کی اور اس کے جو منتظمین ہیں جیسے ناصر اللہ بھائی ہیں اور منظور مرزا صاحب ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ان سبوں کی کاوشوں کو ان کے جہود کو قبول فرمائے اور ان کے میزان حسنات میں شامل کرے اللہ رب العالمین سعودی حکومت کو سعودی حکومت کے جوہود کو قبول فرمائے اور جس طریقے سے حکومت سعودیہ کا ساتھ ہے اور ان کا تعاون ہے لوگوں کے درمیان دین کی نشر و اشاعت کے تعلق سے صحیح ہے کے نشر و اشاعت کے تعلق سے اللہ کی توفیق کے بعد اگر ان کا تعاون نہیں ہوتا تو یقیناً صحیح منحج اور صحیح عقیدے کے نشر و اشات اس طریقے سے ممکن نہیں ہو سکتی اللہ رب العالمین اس حکومت رشیدہ کے جوہد و کاوشوں کو قبول فرمائے جبیل دعوا سینٹر کو قائم و دائم رکھے اور برکتیں نازل کرے ان سے جڑے لوگوں کو اور ہم لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ رب العالمین کا پیغام اپنو تک غیروں تک اسی طریقے سے پہنچاتے رہیں اور اس میں جو کمی ہو اللہ رب العالمین اسے درگزر فرمائے اور جو باتیں ہم نے کہی ہیں اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك علیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین شیخ محترم قدائے خیر عطا فرمائے ہم شیخ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اللهم شکرنا صلی اللہ اللہ کہ شیخ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور قیمتی باتیں صحاب کرام کے تعلق سے بطور خاص معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہمیں بتائیں اللہ تعالیٰ شیخ کے علم مزید دعویٰ فرمائے اور اللہ ابام ہمارے اصلاح فرمائے اور صحاب کرام سے محبت جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ایمان کی پہچان ہے اور جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یا کسی بھی صحابے کے تعلق سے کچھ باتیں کرتے ہیں زبان دراز کرتے ہیں ان کو اپنے ایمان کی خیر ماننا چاہیے وہ تو جنت کے بالا خانوں میں ہیں اللہ عب اللہ نے تمام صحابہ جنت کا وعدہ کیا ہے اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے ایک چیز بتا دوں منحج کی وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کو کاشا بن محسن کو اور اس طریقے سے اور دیگر صحابہ کرام کو جن میں سے کچھ صحابی تو ایسے ہیں جن کا نام بھی کوئی نہیں جانتا ہے ان کے لیے جو جنت کی بشارت دی ہے کہ جنت کے اندر ہوں گے تو جر سے اونچے مقام مرتب والا ہو جن کی زیادہ خدمات ہوں جن کی جتنا زیادہ نیکیاں ہوں ظاہر بات بدرجے والا جنت کا حردار ہوگا اللہ نے سب کے لیے کہا اللہ حسنا اللہ نے سب کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے تو جو صحاب کرام کے بارے میں اسے بات کرے گا وہ اپنی آخرت برباد کرتا ہے صحاب کرام تو جنت اونچے بالا خانوں میں ہیں ہم اس لیے دفاع کرتے ہیں کیونکہ ایمان ہے اس لیے نہیں کہ اس کے لیے صاحب کرام کو کوئی نقصان ہو رہا نہیں صحاب کرام کے مقام مرتبے پر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر پوری دنیا صاحب کرام کے مقام مرتبے کی قائل نہ ہو تو بھی صحابہ کرام کا مقام مرتبہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دنیا کا رب اور خالق ہے اس کے پاس موجود ہے اس لیے اگر پوری دنیا والے اللہ تعالیٰ کی انکار کر دیں تو کیا اللہ کی ربویت پر اور اس کے خالق ہونے پر کوئی فرق پڑے گا یقیناً نہیں پڑے گا ایسے اگر پوری دنیا والے صحابہ کرام سے نفرت کرنے لگیں تو بھی صحابہ کرام کے مقام مرتبہ کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ چند لوگ سرفرے لوگ اور اس طریقے سے خارجے زدہ لوگ تحریک زدہ لوگ چاہے مودودی صاحب ہوں چاہے سید خطب ہوں یا اس طریقے سے ان کے جو ہے روافظ کے چیلے ہوں جو بھی ہوں اس سے کیا فرق پڑتا ہے صحابہ کرام کے اوپر وہ تو جنت کے والا خانوں میں ہیں ہم اس لیے صرف دفاع کرتے تاکہ دوسروں کے ایمان اور عقیدہ اور مناظ کو بتانے کے لیے بچانے کے لیے ورنہ صحابہ کرام کا دفاع تو اللہ نے کیا ہے قرآن اللہ نے ان کا دفاع کیا نبی ان کا دفاع کیا وہ ہمارے اور آپ کے دفاع کے محتاج نہیں ہے وہ ہم ان کے محتاج ہیں کہ ہم ان سے محبت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لیں تو معاویہ رضی اللہ بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں کاتب وہی وہی قرآن و حدیث دونوں ہیں اور سن فتح مکہ تو سناٹ ہجری میں ہوا اور ہمارے سن گیارہ ہجری میں ہوئی تو کیا سناٹ ہجری سے لے کر کے سن گیارہ ہجری تک کوئی قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی دو سال تک جو ہے وہی کا سلسلہ بند رہا نواز اور اللہ فتح مکہ کے بعد غز ہنین ہوا فتح مکہ کے بعد غز ہنین پیش آیا غزین کا باقاعدہ اللہ ابرام نے کے لیے ذکر کیا ہے جو فتح مکہ کی بات ہے تو یہ سب لامی اور جہالت کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں کہ فتح مکہ کی بات قرآن کی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی کوئی آیت نہیں اتری نہ عزبی اللہ کی جہالت کی باتیں ہیں اور یہ کاتبیں وہی ہیں وہی صرف قرآن کا نام نہیں ہے وہی قرآن و حدیث دونوں کا نام ہے اللہ کے سر کی باتیں بھی لکھتے تھے الطبر بھاویہ قرآن بھی لکھتے تھے آپ کے خطوط بھی لکھتے تھے اور آپ کے پیغامات بھی لوگوں تک پہنچاتے تھے تو بڑے اونچے مقام کے حامل ہے اگر مان لے وہی نہیں تھے کیا وہ کیا بن جبل کاتب وہی تھے یقینن نہیں تھے حلال و حرام کی سمجھا جاننے والے تھے وہ اور اللہ کے سنہ کہا قران ان سے سیکھو اور بھی دیگر صاحب کرام تو الحمدللہ منہج ایک دم واضح ہے جیسے دن واضح ہے ویسے الحمدللہ واضح ہے لیکن وہ جس کے پاس بصیرت ہو جس کے پاس سو سمجھ ہو اور جس کے پاس تڑپ ہو جذبہ ہو اور جو حق تلاش کرنے چاہتا ہو اور جو اپنی आंखیں بند کر لے اور اس کے پردے پر پردہ پڑا ہوا ایسے آدمی کے لیے جو ہے اللہ کے سل کو لوگوں نے دیکھا پرانتے دیکھا لوگ ایمان لے کر کے نہیں آئے اور اس طریقے سے آپ کو بھی تصریف نہیں کیا تو ایسے لوگوں کو کون سا ہی راستہ دکھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے مقرر سے ان کے شب سے پوری امت مسلمات کو محفوظ رکھے یہ لوگ دغلے قسم کے لوگ ہیں یہ لوگ دوڑے قسم کے لوگ ہیں لوگ. ان کا دوہرا معیار ہے علی رضی اللہ دیکھیے ہمارے شیخ نے بتا دیا تمام صاحب کرام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ علی رضی اللہ تعارنوں کا مقابلہ ہی نہیں ہے لیکن یہی لوگ کیا کرتے ہیں تاریخ کی باتیں وہ جو میر معاویہ کے خلاف اسے لے لیتے ہیں اور جو علی رضی اللہ کے خلاف ان باتوں کو رد کر دیتے ہیں یہ کون سا معیار بھائی یہ کون سا تمہارا دوہرا معیار دغلی پالیسی ہے اس لیے ایسے لوگوں سے دوری اختیار کیجیے کنارہ کشی اختیار کیجیے یا آپ کے ایمان کو عقیدے کو منحج کو دین کو تمام چیزوں کو لوگ آپ کے لیے برباد کرنے والے اس لیے سلامتی سیکھ ایسے لوگوں سے آپ محفوظ رہیں سلب کے اقوال موجود ہیں کہ احمد رحمت سے سوال کیا گیا کہ کی کچھ لوگ امیر معاویہ کے تعلق سے یا صحابہ کے تعلق سے ایسی باتیں کرتے ہیں تو ہمارے معاویہ امام احمد نے کیا فرمایا ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو ایسے لوگوں کے ساتھ دور سے دوری اختیار کرو تو یہ ایسے لوگ ان کا موقع ہے دوری اختیار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو صحیح فرمائے اور ایک بات کر کے میں معذرت کے ساتھ شیخ سے مارے سبقت لسانی سے بات نکل گئی لیکن کوئی اس کو جو ہے بات بھی موضوع نہ بنا لے کہ شیخ نے صفیہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا اور کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی تو شیخ سے سبقت لسانی حفصہ سے تھوڑا سا مسابت ہونے کی بنا پر یہ بات زبان سے نکل گئی شیخ کے ورنہ جو ہے کوئی ہے ایسے سننے والوں میں ایسے, ایسے لوگ ہوں گے بعد میں یہی بات وہ لوگ بلا بنا کر کے کیونکہ اتنا بھی نہیں معلوم کہ صفیہ ہفتے عمر کی بیٹی نہیں تھی اور اتنی بڑی باتیں لگ کرتے ہیں لمبی باتیں کرتے ہیں سبقت لسانی سے کچھ بھی ہو سکتا زبان سبقت کبھی کبھی کر جاتی ہے تو بہرحال سبقت لسانی سے شیخ سے بات نکل گئی ہے ہم شیخ کے علم اور عمر میں عام و برکت کے لیے دعا کرتے ہیں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو لوگ اس میں اندر شریک رہے اور اس قیمتی اور ایک منہجی پروگرام کو شروع سے آخر تک سنا اللہ تعالیٰ ہمارے منحصر کے فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ ایک اعلان کے ساتھ کہ انشاءاللہ آنے والے جمعہ سے شیخ ابو زید زمین صاحب کا انشاء کتاب البلغ المرام کے جو آخری باب ہے کتاب کتاب الجام جس میں ادب اور زہد و اور برا اور سلائے شرح کی جو ابواب ہیں انشاءاللہ ان کی شرح ہمارے شیخ شروع کریں گے اور وقت ہوگا پونے آٹھ بجے سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق ابھی تو اثر کے بعد ہوتا تھا لیکن وہ شیخ کا جو درس ہوگا وہ سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق پونے آٹھ بجے سے لے کر کے سوا نو بجے تک رہے گا یعنی سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق اور ہندوستان کے ٹائم کے سوا دس بجے سے لے کر کے پونے بارہ بجے تک اور پاکستان کے ٹائم مطابق پونے دس بجے سے لے کر کے سوا گیارہ بجے تک تو امید ہے کہ آپ لوگ تمام کے اندر شرکت فرمائیں گے اللہ خیر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی شرکت و قبول فرمائے آمین و علیکم و اللہ وبرکاتہ